أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي وحنجه ولسانه ما كان للمشركين أن يأمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النارهم هم خالدون ماکا نریل مشرقین امرو مساجد اللہ مشرقوں کا حق کبھی بھی نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں شاہرین اعلان خوشیم بالقفر اس حال میں کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی شہادت دینے والے ہیں اولا کا حبیط آنالو یہ وہ ہیں کہ جن کے اعمال رائے گاہ چلے گئے ضائع ہو گئے وفن ناری ہوں خالدون اور وہ آگ میں ہمیشہ رہنے والے پچھلی آیات میں اللہ صحانہ تعالیٰ نے کفار کے عہد و پیمان سے برأۃ کا اعلان کیا کفار سے جہاد اور اس کے فوائد اور اس کی حکمتوں کو اللہ نے کھول کھول کر واضح کیا تھا اب یہاں سے اللہ سلحانہ تعالیٰ نے یہ بیان کرنا شروع کیا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مساجد اللہ کے گھر مساجد کی آبادکاری ان کی نگرانی اور تبلیت اور خدمت مشرقین کا حق کسی صورت نہیں ہے کیونکہ مساجد تو خالص اللہ کے لیے ہے معن المساجدم اللّہ احادہ سورہ جن میں اللہ نے کہا ہے اور یہ مسجد بے شک اللہ کے لیے ہیں سو بلا شبہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو یعنی ان کی نگرانی اور آبادکاری ان لوگوں کا حق کیسے ہو سکتا ہے جو خود اپنے آپ پر اس اکیلے مالک کے ساتھ کفر کرنے اور اس کے ساتھ شریک ٹھہرانے کے گواہ ہیں حج اور عمرے کے وقت بھی جب تلبیہ کہتے تو علام لوگوں کے سامنے اللّہ رب العالم کا شریک ٹھہراتے عبداللہ عبدالحم عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ مشرقین کہتے تھے لبعک لا شریک اللہ اللہ ہم حاضر ہیں میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اسی پر بس کر دو لگ کلا شریک لکھ اسی پر بریک لگا دو بس کر دو آگے مت کہو لیکن مسرے کسے آگے بھی کہتے ہیں اور کہتے ہیں شریک انہوا لکھ تنگ لکھو ہوا ماں ملک مگر ایک شریک جو تیرا ہی ہے جس کا تو مالک ہے اور وہ خود مالک نہیں یعنی اللہ سبحانہ ہوا تھا کے ساتھ شریک ٹھہراتے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے تلبیہ پکارتے ہوئے ان کی اپنے کفر پر شہادت وہ تین سو ساٹھ بت بھی ہیں جو انہوں نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے تھے کعبے کی دیواروں پر بزرگوں اور دیو دیوتاؤں اور اسی طرح دیویوں کی تصویریں انہوں نے بنائی ہوئی تھی بت ان کے تراشے ہوئے تھے ابراہیم اور اسماعیل علیہ سلاۃ وسلام کے بھی بت بنا رکھے تھے اور ان کے ہاتھوں میں قسمت آزمائی کے تیر پکڑائے ہوئے تھے فال نکالنے والے اور ان کی عبادت کیا تھی غیر اللہ کو پکارنا اور بیت اللہ کا احترام ان کے ہاں کیا تھا کہ ننگے ہو کر طباع کرو انتہائی بے غیرتی اور بے حیائی مرد عورتیں ننگے ہو کر طباف کرتے اور یہ ان کا احترام تھا بیت اللہ کا کہتے تھے کہ یہ حرام مال کے کپڑے ہیں یہ لے کے جائیں اتار ہیں اور یہ اس کو اس کا احترام سمجھتی تھی اور نماز ان کی ماں کالانا صلاح تو ہمارا واپس دیا بیت اللہ کے پاس ان کی نماز سیٹیاں اور کالیاں سیٹیاں تالیاں سیٹیا تالیا بجا کے مشرکانہ قوالیاں کرنا یہ ان کی نماز تھی ایسے لوگ اللہ بلا کے گھر کے بھلا متولی اور خادم کیسے ہو سکتے اور بالخصوص اللہ کا سب سے پہلا گھر سب سے افضل گھر اس کے یہ مالک بن کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے یہ تو کسی بھی مسجد کے مالک اور متولی اور مجاور یا خادم بننے کا حق نہیں رکھتے اس لیے ان سے کہوت اللہ اور دوسری مساجد کو آزاد کروانا مسلمانوں پر فرض ہے علامہ اخبار نے یہاں ایک بڑا بہترین نکتہ بیان کیا ہے کہتے ہیں اللہ سبحانہ ہوا تھا نے مسلمانوں کے لیے ساری زمین کو مسجد بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان صحیح بخاری میں ہے جگہ مسجد اللہ تحورا اللہ نے ساری زمین کو میرے لیے مسجد اور تہور بنا دیا ہے پاک کرنے والی تیمم کے ذریعے بندہ پاکیزگی حاصل کرتا ہے وہ کر لیتا ہے اس لیے مسلمانوں کے لیے غیرت اور ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ان کی مسجدوں پر غیر مسلم کا قبضہ ہو اور صرف مساجد نہیں بلکہ ساری زمین کیونکہ ساری زمین ہی مسجد ہے مسلمانوں کی مسلمان کی مسجد پر غیروں کا قبضہ ہو کافروں کا یہ مسلمانوں کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے اور زمین ساری کی ساری مسلمانوں کی مسجد ہے لہذا اللہ کی ساری دھرتی کو ساری زمین کو یعنی مسلمانوں کی ساری مسجد کو پورے ہوئے ارض کو اپنے قبضے میں دینا اور کافروں کو زمین کر کے محکوم اور غلام بنا کے رکھنا یہ مسلمانوں پر لازم ہے اولا کا حقیقت اللہ فرماتے ہیں ان کے امال ہی ضائع ہو گئے یعنی انہوں نے اگر کچھ نیک کام بھی کیے ہیں کافر نیکیوں کے بھی کچھ کام کر لیتے ہیں تو ان کے کفر کی وجہ سے ان کے شرک کی وجہ سے وہ سارے کے سارے عکالت گئے رائے گاہ ہیں انجن یقیناً اللہ کی مساجد تو صرف وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا وہ عقاب اس بلا واطار اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی ولم یکشا اب إِلَّ اللہ اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا فاص ال من المحتین تو امید ہے کہ یہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے آباد کرنے میں مسجد کی تعمیر مسجد میں نمازوں کے لیے آنا مسجد کی صفائی مسجد کی روشنی مرمت نگرانی وغیرہ یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں آباد کرنے میں اور یہ سارے کام صرف ان لوگوں کا حق ہے جن میں چار صفات پائی جائیں من آمنا بندہ بلی یوم آخرت اللہ پر اور آخرت پر ایمان اور پھر اس ایمان کی ظاہری شہادت اقام کا نماز قائم کرنا وہ آتا زکاتہ زکوۃ کی ادائیگی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرنا یہ چار صفات جس میں ہوں وہ مسجد کا متولی مسجد کا نگران اور مسجد کا نوازی اور خادم ہو سکتا ہے نہ نہیں اور دوسرے قوم میں ان چاروں صفات میں سے کوئی بھی نہیں نہ اللہ یوم آثرت پر ایمان ہے نہ نماز کا قیام ہے نہ زکات کی ادائیگی ہے اور نہ ہی اکیلے اللہ کا ڈر ہے یہ کروڑوں خدا کے پجاری اربوں لوگوں سے ڈرنے والے نساجد کی تعمیر آباد کاری اور ان کا ادب احترام نہایت اعلیٰ درجے کا کام ہے امیر امین سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی اللہ کی خاطر اللہ کی رضامندی کے لیے مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے اسی جیسا گھر بنائے گا یہ صحیح بخاری کی روایت ہے ایک روایت صحیح مسلم کی ہے سگ جناب حریرا اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے ہاں تمام جگہوں میں سے سب سے محبوب جگہیں مساجد ہیں اور تمام بلاد تمام جگہوں میں سے ناپسندیدہ ترین جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہے بازار اللہ کے یہاں ناپسندیدہ اور مسجد اللہ کے ہاں پسندیدہ ترین جگہ ہے مسجد کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے تو ایسی فضیلت اور اہمیت والی جگہ کی تبلیت وہ ایمان عمل صالح کرنے والے کے ہاتھ میں ہونی چاہیے اجاطم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرامی کمن آ منا بلّہ و جا ہدا فی سب اللہ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا و عمارت المست اور مستج حرام کی آباد کاری مستج حرام کو آباد کرنا تم نے اس جیسا بنا دیا ہے کمن آمنا بلّا جو اللہ پر ایمان لایا ولی آخری اور آخرت پر ایمان لایا وجہ حضفی صبیر اللہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا لا یس طو یہ اللہ کے ہاں برابر نہیں ہیں وہ اللہ یہ دل قوم والمین اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے اس آیت کے مخاطب مشرقین بھی ہیں اور مسلمان بھی دونوں کیونکہ مشرقوں نے قرض اللہ کی خدمت اس کی تولیت اور حاجیوں کو شربت ستو اور پانی پلانے پر یہ لوگ بڑا فخر کرتے تھے اور بعض مسلمان بھی ان اعمال کو سب سے اعلیٰ عمل سمجھتے تھے نعمار بن نغمان رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس بیٹھا ہوا تھا تو آپ کے اصحاب کی ایک جماعت یعنی کچھ صحابہ کرام وہ ادھر جمع تھے ان میں سے ایک آدمی نے کہا کہ میں اسلام لانے کے بعد حاجیوں کے حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ کوئی اور کام نہ کروں تو مجھے کچھ پرواہ نہیں تو دوسرے نے کہا بلکہ مسجد حرام کی آباد کاری یہ مطلب کہ افضل ہے اور ایک اور نے کہا بلکہ جہاد فی سب اللہ اس سے بہتر ہے جو تم کہہ رہے ہو تو حضرت عبر علی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں ڈانٹا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کے پاس آوازیں بلند نہ کرو آپ کے ممبر کے پاس بھی اونچی آواز سے نہ دیکھیں اور کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے ممبر رسول کے پاس بھی اونچی آواز کرنے سے منع کرنی رمایا کہ یہ جمعے کے دن کی بات ہے تو حضرت عمر علی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ ممبر کے پاس آوازیں بلند نہ کرو لیکن جب تم جمع پڑھ چکو گے تو میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہارا یہ جھگڑا لے کے جاؤں گا اور اس کا فیصلہ کروا لوں تو اللہ صبح محبت نے یہ آئق نازل کر دی الحاج المسجد الحرام کمن باللہ آج یعنی یہ کام یعنی حاجیوں کو پانی پلانا مسجد حرام کی آباد کاری اگرچہ بڑے افضل اور بڑی اہمیت والے اور خدیلت والے کام ہیں لیکن اللہ یوم آخرت پر ایمان اور جہاد فی شبی اللہ کے مقابلے میں کچھ حیثیت نہیں رکھتے اور پھر یہ ایمان کے بغیر امل قبول بھی نہیں مشرق اگر یہ کام کریں گے حاجیوں کو پانی پلائیں گے اور مسجد کی آباد کاری کا کوئی کام کریں گے تعمیر ترقی کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ان کے شرک کی وجہ سے سب گئے اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا اور شرک سب سے بڑا ظلم ہے ان شرک اللہ ظلم جو اس پر اسرار کرے اس زالم کو برا سیدھی راہ کیسے نصیب ہو سکتی ہے اللہ الله. وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کیا وہ اللہ کے ہاں بڑے درجے والے ہیں درجے کے اعتبار سے زیادہ بڑے ہیں وہ الائی کا حب اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں یعنی اپنا دین اور جان و مال بچانے کے لیے اپنا گھر بار اور رشتے داروں کو چھوڑا ہجرتیں کی یہ لوگ فائزون ہیں کامیاب ہونے والے اس آیت میں مہاجرین کی قبیلتیں جن میں ابو بکر عمر بکرسم حیدر رضی اللہ تعالی عنہم اور بہت سے دوسرے صحابہ کرام اور صحابیات ردوان اللّہ شامل تھے خود قرآن مجید آخرت میں ان کے فائد اور سرخرو ہونے کی شہادت دے رہا ہے تو وہ لوگ جو ان اصحاب پر سابق پر بھونکتے ہیں انہیں برا بھلا کہتے ہیں اور ان پر لانتیں بھیجتے ہیں وہ خود لامتی اور مردود ہیں ان کو لانا نے خود فائز اور کامیاب قرار دیا ہے یہ بشرحمر جنات الفیح ان کا نے اپنی طرف سے بڑی رحمت اور عظیم بندی اور ایسے باغوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں ہیں اب اس رحمت اور رضا مندی کا کون اندازہ کر سکتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ خود اپنی خاص رحمت اور اپنی طرف سے عظیم قرار دے رہا ہے جس رحمت کو اور نعمت کو اللہ خود عظیم کہے اس کی عظمت کا کیا اندازہ جب مالک خود ان سے راضی اور انہیں اپنی رحمت اور جنت کی خوشخبری دے رہا ہے تو جو لوگ ان کے خلاف اپنی زبانیں کھولتے ہیں اگر ان میں ذرا بھر بھی غیرت اور شرم و حیا ہے تو انہیں ڈوب مرنا چاہیے ورنہ سیدھی طرح اپنی بدتمیزی اور گستاخی سے توبہ کر کے ان کا وہ مقام تسلیم کرنا چاہیے جو انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے اور ایمان اور جہاد اور ہجرت کا سلسلہ قیامت تک قائم رہے گا وہ سب مجاہدین اس فضیلت میں شامل ہیں جہاد اور ہجرت کی فضیلت میں جو قیامت تک کے لیے یہ کام کرتے ہیں ابو ابوحیان فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ بہانہ ہوگا نے اہل ایمان کے تین اوصاف بیان کیے ان کو تین انعام دیے ایمان ہجرت اور مالو جان کے ساتھ جہاد یہ تین اوصاف بیان کیے ان کے مقابلے میں تین ہی انعام اللہ نے ذکر کیے ہیں ایمان کے مقابلے میں رحمت کیونکہ وہ صرف ایمان سے حاصل ہوتی ہے اور سب سے عام ہے اور جان و مال کے ساتھ جہاد کے مقابلے میں رضوان رضا مندی یہ رضا مندی کسی سے حسن سلوک کی انتہا ہوتی ہے اور تیسری چیز ہجرت یعنی وطن چھوڑنا اس کے بدلے اللہ نے ان کو دیا جنات نعیم المقین جنتیں ہمیشہ رہنے والی نعمتیں اللہ سفان علام نے انہیں عطا کی خالدین دین فی یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں ان اللہ ان دجر عظیم اللہ کے ہاں یقینا بہت بڑا اجر ہے اب ان اللہ ان اللہ ان دجر العدیم کہہ کے اس اجر کو پھر عظیم قرار دی اللہ سانہ اللہ پہلے بھی اس کی عظمت بیان کی اور اب پھر دوبارہ دوہرایا ہے کہ یہ بڑا عظیم اجر ہے تو کتنی ہی عظمتیں ہوں گی اس اجر کی یا الذین یادین آمن الافی داحوان کم اولیاء ان استحد القفر المان اوگو جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان کے مقابلے میں کفر سے محبت رکھیں طلح من کم فلاء احمد ظالمون اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا سو وہی ظالم ہے یعنی بعض لوگ دل سے مسلمان ہیں لیکن برادری سے تعلق توڑ نہیں سکتے کہ ان اپنے اسلام کا اعلان کر دیں ان کا حال یہاں اللہ سبحانہ سان نے والد کیا مزید اس کی تفصیل صورت اجاجلہ سور ممتنہ میں آ جائے گی کچھ صورت عال عمران اور صورت معاہدہ میں گزر چکی ہے تو جو ایمان والے ہیں اب ایمان میں پختگی کی یہ دلیل اور علامت ہے کہ اگر ان کے رشتہ دار کفر کو پسند کرتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ وہ دلی دوستی اور دلی جرانے نہ لگائیں ان کو اپنا دوست اور محبوب نہ بنائیں ان کے دوست اور محبوب ایمان والے ہی ہونے چاہئیں ایمان والوں کی رشتہ داریاں ان کے تعلقات ان کے جرانے ایمان والوں کے ساتھ ہوں کل انکانبا کم و ابنا کمب اخان و کم و القوم کم قل کہہ دیجیے انکان آبا کم اگر تمہارے باپ وہ ابنا حکمر تمہارے بیٹے وہ اقوام اور تمہارے بھائی وہ ازواج اور تمہاری بیویاں وہ عشیرت اور تمہارا خاندان وہ انوار نقطرف تو منہ اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں وہ تجارت تم تقشونا پسادہ اور وہ تجارت جس کے مندہ پڑھنے سے تم ڈرتے ہو جس میں گھاٹے سے نقصان سے تم خائف رہتے ہو ترہ اور وہ رہنے کے مکانات جن کو تم پسند کرتے ہود مین اللہ و رسول ہی و جہادی شبیلی یہ ساری چیزیں جن کو گنوایا فرمایا یہ سب اگر تمہیں اللہ اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں فتح رباسو رب پھر انتظار کرو حلّہ بمر ہی یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے وہ اللہ دل قوم الفاظ اور اللہ خاص قوم کو ہدایت نہیں دیتا یہ اور اس سے پچھلی آیت دونوں مسلمانوں کے کسی خاص گروہ یا واقعہ سے تعلق نہیں رکھتی بلکہ یہ عام ہے اور ہر زمانے کے لیے ہے اور دنیا کے تمام تر مسلمانوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت انہیں دنیا کی ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے یہ تمام چیزیں جو اللہ سبحانہ خانا ہوا تو اعلیٰ نے شمار بائی ہیں ہر انسان کو طبی طور پر محبوب ہوتی ہیں اپنے والدین اپنی اولاد بیوی بچے مال و دولت کاروبار گھر فطری طور پر انسان کو ان چیزوں سے محبت ہوتی ہے الطاع نے خود اس کا لے کر کیا حسن المعب کے لوگوں کے لیے نفسانی خواہشوں کی محبت مزین کر دی گئی ہے وہ نفسانی خواہشیں کیا ہیں عورتیں بیٹے سونے چاندی کے جمع کیے ہوئے خزانے, خزانے، نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی یہ سارا کچھ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اللہ ہوندہ حسن المحاب اور اللہ کے پاس سب سے اچھا ٹھکانا ہے یعنی یہ لوگوں کے لیے اللہ نے خود مزین کیا ان ساری چیزوں کی محبت انسان کے دل میں اللہ نے پیدا کی ان چیزوں کی محبت میں کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر حاوی نہیں ہونی چاہیے یہ جو اشیاء اللہ نے ذکر کی ہیں ان سے محبت کرنا جرم نہیں بلکہ ان سے محبت اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی ذمہ داری اللہ اور ابو العالمین نے لگائی ہے اور اللہ کی طرف سے تقاضہ صرف یہ ہے کہ ان میں سے کسی چیز کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے تمہیں روکنے نہ پائے اللہ رسول کی محبت اور جہاد فی کی اللہ سے بڑھ کے ان چیزوں کے ساتھ محبت نہیں ہونی چاہیے اپنی جان سے اپنی اوراق سے اپنے مال سے بیوی بچوں سے تمبے قبیلے خاندان دوست احباب سے گھر بار سے ہر چیز سے زیادہ محبوب اللہ رب العالمین کی ذات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ تمہیں زیادہ محبوب ہونا چاہیے پیمانہ اس کا یہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو کہ ایک طرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہو اور اسلام کی خاطر جہاد کرتے ہوئے سب کچھ قربان کر دینے کی ضرورت ہو اور دوسری طرف ماں باپ اور خیش و اکارم کی محبت اور دنیا کے دوسرے تعلقات یا مفادات ہوں اور یہ ساری چیزیں بندے کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہوں تو اس وقت مسلمان کا فرد یہ ہے کہ وہ ہر شخص اور ہر مصلحت سے بے پرواہ ہو کر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی پیروی کریں اور کوئی دنیاوی مفاد یا خطرہ ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اسے اللہ کا حکم ماننے سے یا اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے روک کر رکھ سکے وغیرہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی بھی عذاب آ سکتا ہے فطر بستا اللہ علی امر اگر ایسا ہوا کہ ان چیزوں کی محبت تمہارے دل میں زیادہ ہو تو پھر انتظار کرو اللہ تعالیٰ کا امر آ جائے یعنی اللہ کا عذاب آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اس چیز کو بعد یاد کروایا مجھے ذاتی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے تم میں سے اس وقت تک کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا حتونا حتیٰ کہ میں اس کو زیادہ محبوب ہو جاؤں اس کی اولاد سے اس کے والدین سے اس کی مال سے حتیٰ کہ اس کے جان سے بھی زیادہ عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جا رہے تھے اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عن کا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اہل کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے اپنی جان کے سوا دنیا کی ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے صرف مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے اس کے علاوہ اور کچھ بھی آپ سے زیادہ پیارا نہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں سگید نحمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ آج فورا دیکھیں محبتوں کا معیار کیسے بدلتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات سمجھائی فورا کہہ دیا کہ اب آپ مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگے یا عمر احمر اب بات بنی ہے اب تیرے ایمان والا معاملہ درست ہوا ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ عمری ہی انتظار کرو کہیں اللہ کا آرام نہ آ جائے اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے بھر کے کسی اور چیز کی محبت تمہارے دل میں ہو عبداللہ اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم بے اینا کرو گے یعنی ہیلے کے ساتھ سود لینا شروع کر دو گے اور بیلوں کی دھل پکڑ دو کھیتی باڑی پر راضی ہو جاؤ گے جی ہاتھ کر دو گے تو اللہ تعالیٰ تم پر ایسی ضدت مسلط کرے گا حتہ ترجیح کم کہ وہ زندہ تم سے کبھی ختم نہیں ہوگی حتیٰ کہ تم واپس اپنے دین یعنی جہاد کی طرف نہیں لوٹات امام زب نے ایک بڑی عمدہ بات لکھی ہے اس آیت کے جی میں کہتے ہیں کہ یہ آیت انتہائی سخت ہے اس سے سخت آپ کوئی اور آیت نہیں دیکھیں گے جتنی سختی اس آیت میں ہے یہ انسان کی دینی کمزوری اور یقین کی کمی کی نشاندہی کرتی ہے اپنے دل میں بہت پرہیزگار اور متقی شخص انصاف سے سوچے کہ کیا واقعی میں اتنی دینی پختوی رکھتا ہوں کہ اس آیت میں مذکور تمام چیزوں کو اللہ کی رضا کے خلاف ہونے کی بنا پر کسی بھی معاملے میں چھوڑ سکوں یہ ایک چیک ہے اس کو اپنے دل میں اپلائی کر کے مل یا تھوڑی سی ناراضگی یا دنیا کے معمولی مفاد کی بنا پر وہ کسب کشبے پڑ جاتا ہے کہ میں کسے رکھوں اور کسے چھوڑوں تردد کا شکار ہو جاتا ہے پھر اکثر یہی ہوتا ہے کہ اس کی بیوی اولاد دوست معاشرہ اور تجارتی مفادات اور دیگر تقادے اس کے یہ اللہ تعالیٰ کے تقادوں پر غالب آ جاتے ہیں اللہ ماشاءاللہ اللہ سفان ہوا تعالیٰ نے ڈانٹا ہے اور سخت قسم کی وعید سنائی کہ اگر یہ سارا کچھ تمہیں زیادہ محبوب ہو جائے فتح الحت اللہ عمری ہی پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ اپنا حکم لے آئے لا دل قوم ظالمین قومر خاصیتین اور اللہ تعالیٰ گناہگار لوگوں کو ہدایت بھی دیتا اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ یہ گناہ کا کام ہے اللہ اور اس کے رسول سے بھر کے کسی سے محبت رکھنا اور اگر ایسی کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر اللہ ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے ہدایت پر گامزن رہنے کے لیے اور ہدایت یافتہ بنے رہنے کے لیے ضروری ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہر چیز پر حاوی ہو